بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے اب کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے